مشکل کو آسان کرنے کے لیے بس محض اپنی ایک سوچ بنانی پڑتی ہے کہ آپ جا رہے جاتے جاتے راستے میں کسی نے آپ کو ٹھوکر مار دی یا مطلب گاڑی لگ گئی اب جیسے جیسے ابھی کا میں کہہ رہا ہوں ابھی کو روڈ میں جا رہا ہو اور چلتے چلتے کو موٹر سائیکل والے ٹکر مار دے تو اب آپ کیا کریں گے خود اپنی ہی جان کو عذاب میں ڈالنا جس کو کہتے نا خود ہی چیخیں گے چلائیں گے باتیں کریں گے پتہ نہیں کیا, کیا, کیا, کیا, کیا کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے آپ کی تکلیف دور نہیں ہو جائے گی خالی خالی اپنی جان کو اور ہلاکت میں ڈال رہے ہیں آپ لگ گئی نا چلو اس کی غلط ہی تھی ٹھیک یہ کر سکتے ہیں ہم کوئی بات نہیں سنبھل کے چلے اگر اس کی بے احتیاطی ہے تو سنبھل کے چلیے آپ کے بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے ضروری ہے کہ سواری والے نہیں مارا ہو گاڑی والے نہیں مارا ہو بس والے ٹکر والے نے بس یا ویگن والے نہیں مارا ہو ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا ہم بھی موبائل فون پر لگے ہوئے تھے یا ذہن کہیں اور تھا تو آسانی اپنے مزاج نے پیدا کرنے کی کوشش کریں دن رات بیمار رہتے ہیں بیمار رہتے ہیں. اب جو بھی آئے بیماروں بیماروں بیماروں ہوں بیمار, ہوں, بیمار, ہوں, بیمار ہوں. اس سے آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہو جائے گی بلکہ آپ کی گھبراہٹوں بیچی نہیں بڑھے گی اب جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا جو نہیں ہوا ہے اس کو یاد کریں جو ہو گیا ہے نا اس کو نہ اس میں جان نہ گلا جو نہیں ہوا ہے اس کو یاد کریں مطلب انسان بہت بیمار ہو گیا کمزوری بھی ہو گئی ہے اب اسی کمزوری میں اس کا چلنا مشکل ہے بیٹھنا مشکل ہے اس میں اللہ نہ کرے اگر اس کو موشن لگ جائیں اب کیا کرے گا تو سوچ کے ہی دماغ خراب ہو جائے گا دکھنا کم ہو جائے اب کیا کرے گا سننا کم ہو جائے اب کیا کرے گا اور کوئی دو چار چیزیں ساتھ لگ جائے اب کیا کرے گا تو جو ہوا ہے نا صرف یہ سوچ کر جان گلانے کے بجائے اس کے ساتھ مزید کیا ہو سکتا ہے یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو, جو تکلیف ہے نا اس میں ایک ہلکا سا راحت کا سامان ہوتا ہے اور ویسے مسلمان کے لیے ایک راحت کا سامان یہ بھی ہے کہ اسے اس کی تکلیف پر ثواب دیا جاتا ہے حضرت فتح مسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کے انگوٹھے کو چوٹ لگی اور آپ مسکرا رہی تھیں تو آپ نے عرشت فرمایا کہ تجھے تکلیف نہیں ہو رہی تو کہا کہ تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن اس تکلیف پر جو میں صبر کر رہی ہوں اور صبر پر جو مجھے اجر کی امیدیں نا یہ سوچ کر ہی مجھے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو تکلیف آتی ہیں اس سے بڑھ کر نہیں آئی تو اپنی جان گلانے کے بجائے اور ایک چیز بار بار سوچ کر کے یار اب میرا, اب میرا کیا بنے گا اب میرا کیا بنے گا اب میرا کیا بنے گا یہ سوچنے کے بجائے اچھی طرف سوچئے پلس کی طرف جائیے پلس کی طرف جائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو پریشانیاں ہمارے حصے میں آتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پریشانیوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ کچھ دل کے ساتھ کچھ سینے کے ساتھ ان کا سامنا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفی عطا فرمائے